السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ واشد اللہ واشد محمد رسول اللّہ وابی وب بعد معزز ناظرین و سامعین الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے ہر حال میں اول و آخر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آخر نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہیں ان کو بیان کرنے کے اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی اور کم و بیش ایک سال تک ہم اللہ کے رسل کی وصیتوں کے ساتھ جیتے رہے یا ان کی وصیتیں سنتے رہے اور ان کی وصیتوں کا تذکرہ ہم کرتے رہے ہفتے میں ایک بار درس دیا جاتا تھا الحمدللہ للہ وصیتیں آج اختتام کو پہنچ رہی ہیں اور یہ وصیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں پوری زندگی سے متعلق پورے دین سے متعلق تھیں اس میں آپ نے دین پر استقامت کی وصیت فرمائی اور دین میں مضبوطی کے ساتھ داخل ہو جانے کی وصیت اور اس طریقے سے شرک سے دور رہنے کی وصیت حسن اخلاق کی وصیت ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت عبادات معاملات اور اس طریقے سے آخرت یعنی دین کے تمام شعبوں اور تمام وصول کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں تھیں جنہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی ساتھ حاصل کی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہربلامین ہمیں ان تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین رب العالمین یہ وصیتیں تقوا کی دین پر استقامت کی اور جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرنے کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی اور بدعت اور خرافات اور شرک سے بچنے کی اور اس اخلاق کی اور اللہ تعالیٰ کی کما حقوع آباد کرنے کی اور نبی کے طور طریقے کو اپنانے کی یعنی زندگی کے اور دین کے تمام شعبوں کو محیط آپ کی وصیتیں تھیں جنہیں میں نے آپ کے سامنے صحیح حادیث کی روشنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری بار, بار بار بار یہی دعا ہے کہ اللہ رب العامن مجھے ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آپ سب کو توفیق دے پورے مسلمانوں کو توفیق دے آمین رب العالمین حضر کی وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی اسی طریقے سے تقریباً آٹھ یا نو ہفت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں تھیں مرد الموت کی ان وصیتوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جن میں آپ نے نو وصیتیں فرمائی تھی پہلی وصیت یہ تھی قبروں پر مساجد بنانے کی ممانیت آپ نے لوگوں کو اس سے ڈرایا اور کہا قبروں پر مساجد نہ بناؤ ایسے لوگوں پر کی کلانت ہوتی ہے دوسری وصیت آپ کی یہ تھی صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت انصار کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ اچھے طور پر پیش آنے کی وصیت ان کا حق ادا کرنے کی وصیت اور ان کے ساتھ نرمی کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی وصیت تیسری وصیت جزیرت العرب سے یہود کی نکالنے کی وصیت آپ کی تھی اور چوتھی وصیت تھی وفود کی تقریم کی یعنی جو وفود آئیں دین اسلام قبول کرنے کے لیے یا اس طریقے سے کسی کے پاس بھی آئیں ان وفود کی عزت کرنا ان کی ضیافت کرنا ان کی تقریم کرنا یہ آپ نے وصیت فرمائی اور پانچویں جو آپ کی وصیت تھی وہ تھی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کتاب اللہ اور سنت رسول کیونکہ انہی دونوں کو اپنانے میں انسان کے لیے نجات ہے یہی دو چیزیں اللہ قسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں کتاب اللہ اور اپنی سنت جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا چھٹی وصیت تھی جیسے اوسامہ کی روانگی کی وصیت کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے اسے نہ روکا جائے ساتھی وصیت آپ کی تھی حسن زن کی کی یہ وصیت آپ نے اپنی وفا سے تین دن پہلے کی تھی کہ اللہ رب العامن کے ساتھ حسن ضم رکھنا اچھی امید رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھو گے تو اللہ رب العامن تمہارے ساتھ بھلا کرے گا اور خیر کا معاملہ فرمائے گا آٹھویں وصیت آپ کی تھی نماز کی نماز کو مضبوطی کے ساتھ کاربن دھونے کی نماز پر اور نماز کے ادا کرنے کی وصیت آپ کی تھی یہ آٹھویں آپ کی وصیت تھی اور نویں جو وصیت تھی غلاموں اور جو لونڈیاں ہیں یا جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی وصیت ان تمام وصیتوں کا تذکرہ اس سے پہلے تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دامل آج قبل اس کے کہ ہم یہ چیپٹر بند کریں یہ سلسلہ بند کریں اور کسی نئے سلسلے کا آغاز کریں آخر میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد الموت کی وصیتیں بھی آپ کے سامنے بیان کی گئیں اور آپ کی وفات کے بعد جنہیں خلافت ملتی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو اس حوالے سے بھی گفتگو کر کے کہ کی کیا آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے بعد وہی خلیفہ ہوں گے آپ کی کوئی نس ہے یا سراحت کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا اس موضوع پر ہم مختصر گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو بند کر دیں گے اور نئے سلسلے کے انشاءاللہ آنے والے اتوار سے ہم آغاز کریں گے اس میں صحیح بات یہ ہے کہ نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی وصیت نہیں فرمائی تھی البتہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے عمل سے ایسے بہت سارے اشارے ملتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلافت کے حمدار تھے جیسے آپ کے مرض الموت میں ان کا لوگوں کا نماز پڑھانا تقریباً انہوں نے سترہ نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد الموت میں پڑھائیں اور لوگوں ان کے پیچھے نماز پڑھی اور یہ امامت نماز کی یہ جو ہے بڑی امامت پر دراد کرنے والی ہے خلافت پر اور جو خلیفہ ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس بات کر بشارہ مل گیا تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوں گے ببکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے لیکن آپ نے وصیت نہیں فرمائی آپ کو یقین تھا کہ صحابہ کرام آپ ہی کو منتخب کریں گے کیونکہ جو آپ کی نیکیاں ہیں ببوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کسی سے مخفی نہیں تھی یار غار تھے آپ کے سب سے پہلے اسلام لانے والے اپنی پوری دولت کو اسلام کی نشوشات کے لیے لگا دینے والے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. لہذا وہی حقدار تھے وہی سب سے افضل تھے تمام صاحب آنے اس لیے آپ کو یقین تھا کہ صحابہ کرام ہمارے بعد ابو صدیق ہی کو خلیفہ منتخب کریں گے آپ نے چاہے ارادہ فرمایا کہ لکھ دیا جائے ان کے لیے وصیت لیکن اللہ نے جو چاہا وہی ہوا اور وصیت ان کے لیے نہیں لکھی گئی اس لیے کہ ہم نبی کو اطمینان تھا کہ صحابہ کے رام ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ منتخب نہیں کریں گے اگر نصف ہوتا تو اختلاف نہیں ہوتا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ماں نبی نے وصیت نہیں فرمائی تھی آپ فرمانا چاہ رہے تھے کہا کتاب لے کر کے ہم لکھ دیتے ہیں قلم لے کر کے دفتر لے کر کے لیکن کچھ باتیں ایسی ہو گئی کہ طریقے سے آپ کو بھلا دیا گیا اور اس طریقے سے اللہ جو چاہا وہی بہتر ہوا اور پھر نہیں لکھا کیونکہ آپ حضرت و کے صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع تمام صحابہ کا اجما کوئی بھی آپ پر یعنی بیعت کرنے سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سب نے آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا اس لیے اجماعی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت ہوئی ہے لہذا اگر نس ہوتا آپ کی کوئی حدیث ہوتی تو سابق کرام اختلافی نہیں کرتے جیسے انصار رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھوڑی سی اس طرح کی بات پیدا ہوئی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی اگر کوئی حدیث ہوتی تو ان کو بتا دیا جاتا تو اختلافی نہیں ہوتا لیکن اختلاف ہوا تھوڑا سا اور سارا اختلاف ختم ہو گیا تمام لوگوں نے وہ کر صدیقی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا تو اس طریقے سے کوئی نس نہیں تھا البتہ آپ کی خلافت پر امت کا اجماع امت کا اجماع ہے کہ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی یعنی آپ کے بعد وہی خلافت کے مستحق تھے ابن ابی ملکہ کہتے کہ میں نے آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور میں نے ان سے سوال کیا یا ان سے سوال کیا گیا کہ اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بنا دے تو کس کو بناتے تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر کو کہا اس کے بعد کس کو کہا ان کے بعد عمر کو کہا اس کے بعد کن کو کہا ان کے بعد ابو بن براہ رضی اللہ تعالیٰ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا اور نہ ہی وسیعت کی تھی کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوں گے جی ہاں کسی کو بھی نہیں نہ اب بکر صدیق کو نہ کسی اور کو نہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ روافظ کہتے ہیں جھوٹی قوم ہے روافظ دشمنانِ صحابہ ہیں وہ اور حقیقت یہ کہ وہ اعلی رسول کے بھی دشمن ہیں کتاب و سنت کے وہ دشمن ہیں اور جب آپ نے کسی کے لیے وصیت نہیں فرمائی تو کسی کے لیے بھی آپ نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آپ نے وصیت نہیں فرمائی تھی اس کے تعلق سمام نبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اندر دلیل ہے سنت کے لیے ابو بکر کو خلافت میں مقدم کرنے میں پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ملنے میں اور یہ تمام صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ ایسا ہوا اور اس میں اس بات کی دلیل ہے اہل سنت کے لیے کہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سری حدیث سے کوئی صراحت نہیں تھی آپ کی یعنی سراہتاً کوئی نص ایسا نہیں تھا مانوی کی طرف سے کہ ہمارے بعض وبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے ہاں صاحب کرام کا ان کی خلافت پر اجماع ہوا اور ان کو فضیلت کی بنا پر ان کو مقدم کیا گیا اگر کوئی نس ہوتی تو پھر اس میں کوئی اختلافی انصار کی طرف سے نہیں ہوتا اور جسے حدیث یاد ہوتی وہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتا جیسے وہ کر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث بیان کی جب اختلاف ہوا کہ نبی کو کہاں دفن کیا جائے تو وہ کر صدیق نے فرمایا کہ میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی جو کبھی نہیں بھول سکتا وہ یہ کہ اللہ تعالی جہاں جس نبی کو دفن کرنا اللہ تعالیٰ پسند کرتا وہیں نبی کی روح بھی قبض کر لیتا تو نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا تو جب یہ حدیث سنائی گئی تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے گھر میں حضط عاشہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ان کو دفن کیا گیا تو اگر کوئی ایسی حدیث ہوتی تو جب اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون بنے تو ایسی صورت میں وہ حدیث سنا دی جاتی بتا دیا جاتا کہ حدیث ہے لیکن کسی نے کوئی ایسی حدیث نہیں سنائی جس سے معلوم ہوتا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نہیں تھی پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی نسل نہیں تھا پھر تمام لوگ تمام صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے اور معاملہ جو ہے متفق ہو گیا اور استقرار ہو گیا اور جو شیعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی کے لیے ہم، ہماربی نے وصیت کی تھی تو یہ باطل ہے اور تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ باطل چیز اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی سے اس کے باطل ہونے پر اتفاق ہے کیونکہ اور علی رضی اللہ عنہ پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے ان کی تقسیب کی ہے کیونکہ اگر وصیت ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ان سے پوچھا بھی گیا تو انہوں نے اگر کوئی ایسی وصیت نہیں کی تو اگر وصیت ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ بھائی مجھے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ میں خلیفہ ہوں گا لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں بیان کی لہذا اور یہ کبھی منقول بھی ان سے نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ایسی کوئی بات کہی ہو اور نہ ہی کسی نے بات ذکر کی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو روافظ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے علی کا رضی اللہ عنہ کے لیے وصیت کی تھی ان کا قول باطل ہے اور بے اصل ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ہمارے نبی نے کسی کے لیے خلافت کی وصیت نہیں کی ابو بکر صدیق کے لیے آپ کرنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے جو منظور تھا وہی ہوا اور بہتر ہی ہوا الخیر مختار اللہ جیسا کہ کہا جاتا ہے خیر ہوا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے وشیت نہیں ہو سکی لیکن تمام وہی ہوا جو اللہ ہربلام کو اللہ کی مشیت کے تحت اور امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی آرزو تھی اور اس لیے جو آپ کی تمنا تھی کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ منتخب نہیں کریں گے اور پھر ان پر اجماع ہو گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اے اے اے ان کے لیے وصیت نہیں کی گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عطران ہو تمام صحابہ کے اجماع سے ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا اس کے بعد ہمارا رضی اللہ عنہ کی خلافت پر سب کا اجماع ہوا عثمان گئیں رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا علی رضی اللہ عنہ بھی چوتھے خلیفے راشد ہیں ان کو بھی صحابہ نے اور اس سے لوگوں ان کو بھی منتخب کیا اور اس سے اگرچہ ان کی خلافت پر اجماع نہیں ہوا لیکن وہی خلافت کے حقدار تھے اور وہی چوتھے خلیف راشد ہیں اجماع اس نہیں ہوا کیونکہ شام کے لوگوں نے ان پر ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا تھا لیکن وہی خلافت کے حقدار تھے ان کی خلافت خلافت راشدہ تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ تھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نہ اس میں کوئی اختلاف ہے جی ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ تین خلفائے راشدین ان کی خلافت پر باقاعدہ تمام صحابہ کا اجماع ہوا کوئی ان سے الگ نہیں ہوا تمام صحابہ نے ان پر جا کر کے تمام مسلمانوں نے ان تینوں پر جا کر کے ویت کیا تو الغرض علی ابو صدیق غزی اللہ عنہ کی خلافت اور اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح اور صحیح حدیث نہیں تھی صحابہ کرام نے ان کو اپنا خلیفہ منتخب کیا کیونکہ وہی حقدار تھے چونکہ ہمارے بھی وفات کے بعد وہی خلیفہ بنے اور یہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف فی یا اس کے تعلق سے اور بھی کچھ پائی جاتی ہیں تو اس میں صحیح بات یہی ہے کہ آپ کی خلافت پر کوئی نش نہیں تھا یہ اور بات ہے کہ اشارات اور اس طرح کے یعنی حدیثیں یا تھیں جو دلات کرتی تھیں کہ ابو بکر صدیق کے بعد آپ اللہ کے سر کے بعد اب بکر صدیق خلیفہ بنیں گے جسے ہمار نبی کا خواب دیخن دینا دیکھنا کہ ہمارن نبی نے پانی سے پانی نکالا کنویں سے اس کے بعد بکر صدیق کے ہاتھ میں ڈوڑ گیا انہوں نے دو ڈول نکالا نکالنے میں کچھ کمزوری تھی اس کے بعد عمر رضی اللہ کے ہاتھ میں ڈول آیا تو یہ جو ہے یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارے نبی کے بعد وہ کر صدیق ہی خلیفہ بنیں گے اور سب سے زیادہ نیکیاں صدیق کی تھی تمام صحابہ کے میں وہی سب سے افضل تھے اور سب سے پہلے اسلام لانے والے لہذا ان کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ اب ہمیں تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. امین ابرآمین وہ صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و صبین و جزاکم اللہ خیر ہم آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ پورے ایک سال تک ہمارے دروس کو سنتے رہے وسیع سنتے رہے اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر سے نوازے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بھی آنے والے دنوں میں بھی اس طریقے سے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں گے اور اس طریقے سے دین سے محبت کا ثبوت پیش کریں گے اور دعوت میں ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے ہمارے ساتھ چلیں گے اور اس طریقے سے جو ہمارے دروس پیش کے آتے ہیں ان دروس کو آپ سنتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ حب الامن ہمیں ثابت عطا فرمائے تمام مصیبتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جب ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ میں توحید جاری ہو اور اللہ حرب الامن ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے اور جنت الفردوس میں سب کو جگہ نصیف فرمائیں مامین صلی اللہ وسلم محمد ولہ وساب اجمین و جزاک الم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ